لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محدقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما علمك علمو فجعل من دون ذلك فتحا غريبا هو الذي arsala رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداؤ على الكفار رحماؤ بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الطوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلد فاستبا على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفتحوا قولي اللہم ربنا رشتنا من اللہ مبنا المنا اللہ رب ورژن پچھلی نشست میں سور فتح کے پہلے رکوع کی آخری آیت کا بیان بھی رہ گیا تھا مزید برآں آغاز میں آیت نمبر اٹھارہ اور اس کے بعد آیت نمبر اکیس کا کی بھی ہم نے تلاوت کی تھی اس لیے اگرچہ اس وقت ہمیں اصل گفتگو کرنی ہے سورہ فتح کے آخری روکو کے بارے میں لیکن پچھلی نشست کا یہ قرض پہلے ہم ادا کر لیں ان لذیر یوبا یوبا یون اللہ اس آیت میں بیعت کی جو اصل حقیقت ہے ہم دیکھ چکے ہیں بیت رضوان چودہ سو یا پندرہ سو اور بعض روایات کی روح سے اٹھارہ سو پہلے ایمان نے حضور سے بیعت کی جو لوگ ساتھ آئے تھے ان میں سے صرف ایک شخص تھا جد ابن قیس منافق کلم کھلا منافق اس کے بارے میں عام لوگوں کے علم میں بھی تھا کہ منافق ہے اس نے بیعت سے انکار کیا باقی جتنے لوگ آئے تھے انہوں نے وہ بیعت موت کی بیعت یا بی ادا اللہ نہ پھر رہا اب یہاں سے ہم, ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے چاہے یہیں ہم سب کے سب ہلاک ہو جائے یہ بیعت دور سے کی اس بیعت کی جو حقیقت ہے اس کو یہاں کھولا گیا ان لذیمہ یوبا یون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اس لیے کہ اصل معاملہ جو ہے بیع و شرح کا وہ تو اللہ کے اور بندے کے بھابہ ہے بیع ہی سے لفظ بیعت بنا ہے ان اللہ اشترا بن المن اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی جنت کے ہیں بس تو با بندہ, بندہ ہے بندہ مومن اور مشتری خریدنے والا اللہ ہے تو اصل میں تو معاہدہ جو ہے ان کے بعد ہے عرب کا رواج یہی تھا کہ جب کوئی سودا ہوتا تھا تو سودے کی تکمیل جب یہ بات پکی ہو گئی سودا ہو گیا تو وہ ہاتھ میں لاتے تھے مسافہ کرتے تھے یہ بحث کا کہ یہ علامت تھی کہ یہ اب مکمل ہو گئی نو گوئنگ بیک اب واپسی کا کوئی امکان نہیں اس سے پہلے آدمی جو بھی نیگوشیٹ کر رہا ہے گفتگو ہو رہی ہے جو بھی بھاؤ تاؤ ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی رہے گی لیکن جب یہ ہی ہینڈ شیک ہو گیا تو اب گویا کے بعد پہنتا ہوگا تو اصل میں تو وہ بے و شرح ہے اللہ کے بندے کے مادہ میں لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کے اللہ کے نمائندے کی حیثیت تو فرمایا ان الزیرہ یوبا انما یوبا اللہ ید اللہ فا پیدی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے عام طور پر تو اس کی جو تعبیر ہے وہ یہی ہے کہ بیعت جس کے ہاتھ پر کی جاتی ہے وہ اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے بیعت کرنے والے کا اوپر ہوتا ہے تو اس اعتبار سے کہا جائے گا یہاں تیسرا ہاتھ بھی ہے اور وہ اللہ کا ہے وہ غیر مرئی ہے نہ نظر نہیں آ رہا یَدُ اللہ فَوْقَ اے دین ان کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ اللہ کا ایک صاحب نے یہ تعبیر بھی کی ہے کہ بیعت جو ہے اگر کرنے والا جو ہے بیعت اس کا ہاتھ نیچے ہے اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے اس کا ہاتھ اوپر ہے حضور کا ہاتھ اوپر ہے دست مبارک تو گویا کہ تعبیر یہ ہے کہ یہ مظاہر محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہے تو دوبارہ مفہوم کوئی بھی لیا جائے مراد یہی ہے کہ یہ بیٹھ جو ہے ہو رہی ہے بے و جو ہے وہ اللہ کے اور بندوں کے مابین ہے اور, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھ لے رہے ہیں فمن نقص افعین کو سوال جو کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا یہ عربی زبان میں جو قریب المفوب الفاظ ہوتے ہیں ان کے مادے بھی قریب ہوتے ہیں نقص نق نقص اب یہ الفاظ قریب کے نقص کے مانے توڑ تو تو تو تو دینا نواف وزو وہ چیزیں جن سے وزور ٹوٹ جاتا ہے نہ اور نہ تو مفہوم ایک ہی ہے کسی شے کی خلاف ورزی کرنا بدہدی کرنا فمن نہ کیسا فائندہ یعنی نفسی وہ اپنے اوپر ہی وباد لیتا ہے اس اپنے نفظ عہد کا جو بھی اس نے خلاف ورزی کرے گا اس کا سارا وبال اسے پر گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں بمن بِمَا بیماحد علیہ اللہ اب دیکھیے نوٹ کیجئے میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں اسلوب اور لفظ جو ہے ان کی بڑی مشابہت ہے سر احزاب کے ان آیات سے جو ہمارے سابق درس میں تھینج الصد الماہل اہل ایمان میں وہ جمع مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہی یہاں پر ہے انداز ومن اوفا بما احد جس شخص نے پورا کر دیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا فصا یہ ہوتی عظیمہ اللہ تعالیٰ انہیں عظیم عطا فرمائے گا اس کے بعد اب جو آیات ہیں اٹھارہ کا اکیس اس میں بھی چونکہ اٹھارہویں آیت میں پھر اسی بیعت کا تسکرہ ہے لقب رضی اللہ علیہ کا تحت شراتے اللہ راضی ہو گیا یہیں سے وہ لفظ جو ہے رضی اللہ عنہ رضو عن یہ بھی قرآن مجید میں بار بار آیا اور ہر صحابی کے لیے ہم رضی اللہ عن تو لقد رضی اللہ عن علم اور لقد جب آتا ہے تو گویا کہ کسی چھ کی قطعیت حتمیت فیصلہ کل انداز میں کوئی بات ہو چکی راضی ہو چکا اللہ علیہ ایبان سے اس یوبا یوں کا جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے درخت کے نیچے حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے اور وہ لوگ جو ہے ایک ایک آ کر بیٹھ کر رہا تھا حدور سے فالم معافی کلو گئی وہ اللہ کے علم میں تھا جو کچھ کے ان کے دلوں میں تھا یعنی جو اس وقت ان کے دل جو ہے ان کے اندر ایک رنگ اور افسوس اور صدمہ کیوں ہم یہ گر کر معاملہ کر رہے ہیں ہم حق پر ہیں یہ باتیں پر ہیں اور سرح کی شرائط ایسی طے ہو گئی ہے کہ جن میں بظاہر ان کا پلڑا بھاری ہے ہم دب کر سرح کر رہے ہیں تو یہ بھی جو ان کے دل کے اندر ایک سوزش کی کیفیت تھی سدما تھا رنج تھا فالم ہم آبی کلو جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ کے علم میں تھا فعن ذرا سکینت آلے. تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ زخم پر مرحب رکھ دیا اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازم فرما دی ایسا اطمینان ایسا سکون یعنی ایسا نہیں ہوا حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی جو کچھ ہوا ہے وہ کسی صحیح الفاظ میں ہم اسے نہ حکم عدولی کہہ سکتے ہیں نہ گستافی کہہ سکتے ہیں وہ تو ایک احساس کی شدت ہے کہ حضرت عمر جو ہے ساری عمر افسوس کرتے رہے ورنہ لفظم کوئی ادب کے جو مخالف ہو یا نفی کرنے والی بات ہو وہ آپ کی دماغ سے نہیں نکلی صرف یہ پوچھا ہے کہ کیا ہم اکبر نہیں ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں حضور نے مسکرا کر جواب دیا ہم اب پر میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر ہم یہ دب کر سلا کیوں کر رہے ہیں آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں وہی کچھ کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا بس خاموش اس کے بعد بات ختم ہو گئی لیکن اس پر بھی ایک طبیعت کے اندر ملال ساری عمر رہا کہ اس درجے میں بھی کوشچننگ بھی کیوں کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنا بھی گویا کہ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے احساسات کے اعتبار سے گستاخی تھا اس طرح حضرت علی نے بھی جو کہا ہے تو یہ نہیں تھا کہ حکم عدولی یا معصیت معاذ اللہ کوئی ان کے پیش نظر تھی تو اس حوالے سے پانچ زیادہ سکینت علیہ چونکہ بالکل شروع میں بھی پہلے رکوع میں بھی آ چکا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی وہ آساب فتح قریبا اور انہیں ایک فتح دی جو بالکل قریب نقد فتح کا فرمائی اس کو جیسا کہ شروع میں کہا گیا انا فتح نہ فتح موبین حقیقت میں تو بعد میں یہ بات منکشف ہوتی چلی گئی کھلتی چلی گئی کہ جسے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دب کر سراغ کر رہے ہیں وہ تو ایک فتح عظیم تھی وہ منگانے میں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا بہت سے غنیمتیں یا خدونہ جنہیں وہ لیں گے قبضے میں لیں گے وہ کان اللہ عزیز اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے حکمت والا ہے وعدہ اللہ منگانے میں کثیرتن مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم سے بڑی کثیر غنیمتوں کا جو تم لوگے اپنے قبضے میں لوگے تمہارے ہاتھ لگیں گے فاطہ نالکم ہاج تو یہ جو فتح ہوئی ہے یہ تو اللہ نے فوری طور پر تمہیں دے دی ہے وہ کف عید اللہ سے انکم ولے اور لوگوں کے ہاتھوں کو روک لیا کہ وہ تمہارے اوپر دسترازی نہ کریں اللہ تعالی نے جیسے بھی تدریجاً قریش کے اوپر روک پڑا ورنہ پہلے تو وہ تلے ہوئے تھے کٹ مرنے کو تیار تھے اپنی اپنی جانیں نثار کرنے کو تیار تھے لیکن جیسے اللہ تعالی نے تدریجاً جو ہے ان کے جوش کو ختم کیا ہے اور ان کے اندر حقیقت پسندی جو ہے تدریجاً پیدا ہوئی ہے تو گویا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا وکف عید اللہ سے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا بولے تکون آج اور تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نشانی بن جائے جیسے جیسے وقت گزرے گا تم پر حقیقت منکشی ہوگی کہ یہ کتنی بڑی فتح تھی جو ہم نے تمہیں عطا کی یا کا یہاں پھر نوٹ کیجئے وہی اور تاکہ پھر رہنمائی فرمائے گا تمہاری سیدھی راہ پر اور اس سے مراد سینی راہ جو ہے اس سے مراد ہے کہ اب تمہارے جو جد و جہد ہے تمہاری یہ تحریک تمہاری یہ مسائل گویا کہ تیر کی طرح سیدھی کامیابی کی منزل کی طرف پیش قدمی کرے گی وہ خرا لم اس میں جن غنیمتوں کا تذکرہ آیا اس آیت میں بار بار اصل میں وہ اشارہ ہے غزوہ خیبر کی طرف کل تین مہینے کے بعد اور ظاہر بات ہے کہ وہ صلاح حدیبیہ ہی کے نتیجے میں وہ غزوہ ہو سکا ورنہ اگر حضور کو مکے والوں کی طرف سے بھی اندیشہ ہوتا تو آپ یہود خیبر کی طرف پیش قدمی نہیں فرما سکتے تھے لیکن جب یہاں سنا ہو گئی جنوب کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو آپ نے پوری توجہ مرکوز کر دی شمال کی طرف اور خیبر پر حملہ کیا اور وہاں سے پھر بے تحاشا مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ لائے یہودی صاحب سروت صاحب دولت ان کے قلعے تھے وہاں ان کے گڑھیاں تھی وہاں بڑے بڑے قلعے تھے بڑے باغات تھے صاحب سروت لوگ تھے تو ان سے اللہ تعالی نے انہیں بہت بڑی مقدار میں مسلمانوں کو غنیمت ادا فرمائی اب آخری آج میں فرمایا وہ اخرا لم تک ضرور الحاظ احاط اللہ ہو اور ایک اور شہ بھی ہے جس پر ابھی تم قابو نہیں پا سکے لیکن وہ اللہ کے علم میں ہے احاط اللہ ہو اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے اللہ کے قابو میں بھی ہے قبضۂ قدرت میں بھی ہے اللہ کے علم میں بھی ہے اللہ کے حید علم میں بھی ہے قبضۂ قدرت میں بھی ہے اگرچہ تم ابھی اس کو نہیں حاصل کر سکے اور اس سے مراد ہے کا اس لیے کہ دو ہی سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور صحابہ کرام کی دس ہزار کی جمیت اب آپ اندازہ کیجئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میکسمم تعداد جو بعض روایات میں آئی ہے وہ اٹھارہ سو ہے ورنہ اصل میں چودہ سو چودہ سو پندہ سو اور دو برس بعد جب آپ آئے ہیں جب داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں فاتح کی ہے تھے تو دس ہزار کی جمیت آپ کے ساتھ یہ سارا اسی عرصے کے اندر جو بھی آپ کو موقع ملا ہے اپنی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں کو پوری شدت کے ساتھ بے کھٹ کے اب کوئی اندیشہ نہیں کوئی جنگ نہیں ہوگی کسی طرف سے حملے کا آپ خوف نہیں رہا یہود کی طرف سے اندیشہ جو ہے وہ بھی تین مہینے کے بعد ہی ختم ہو گیا ہے سلاح ہدے کے تین مہینے کے بعد ہی آپ نے خیبر پر حملہ کیا اسے پتہ کر دیا تو اب کوئی طاقت نہیں تھی پورے جزیرہ نمایاں عرب میں کہ جس کی طرف سے کوئی اندیشہ ہو اور خوف ہو لہذا یہ وقت جو ہے بھرپور دعوتی اور تبلیغی سرگرمی میں چونکہ صرف ہوا ہے تو اس عرصے کے دوران جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مکے کے عظیم فرزند جو ہیں ان میں سے عامر بلاس خالد ابن مدین عثمان ابن طلحہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ مکے نے اپنے جگر گوشے جو ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیئے تو اس حوالے سے یہ فتح عظیم ثابت ہوئی لیکن ایک اور فتح ہوا اخرا لم تک نے روحا الحاط ایک اور فتح جس پر ابھی تم قابو یافتہ نہیں ہو سکے لیکن اللہ کے قبضہ قدرت میں بھی ہے حیدر علم میں بھی ہے مکان اللہ علیہ کو نشین قبیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ نوٹ کر لیجئے کہ عمر قزا جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ایک سال بعد پھر کیا ہے زی قادہ سن سنسات ہجری میں جیسا کہ معاعدے کے مطابق طے پایا تھا چلا تشریف لے گئے ہیں اور مکے والوں نے بھی اپنے اس عہد کی پوری پاسداری کی اپنے گھروں سے کچھ چھوڑ کر مکہ کو چھوڑ کر آس پاس کے پہاڑوں پر جا کر ڈیری لگا لیے تین دن حضور اور صحابہ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں تب کرتے رہے ہیں عمرہ کیا ہے اس کے بعد جب تین دن ہو گئے تو پھر ان کا پیغام آیا کہ بس اب ہماری جو شرط تھی پوری ہو گئی اب اب آپ لوگ جو ہیں خالی کر دیجئے مکہ مکرمہ حضور بھی اپنے عہد کے مطابق وہاں سے روانہ ہو گئے اب یہ جو آخری رکو ہے سورہ مبارکا کا اگرچہ آیات تو صرف تین ہیں لیکن ان میں سے آخری آیت جو ہے وہ طویل آیات میں سے قرآن مجید کی یہ اصل میں واپسی پر جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا حضور جب واپس جا رہے تھے تب یہ پوری سورہ مبارکہ ایک خطمے کی حیثیت سے نازل ہوئی اس میں اب فرمایا گیا لقت صدق اللہ رسول بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بارش ہوا ہو کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے میں نے خواب دیکھا ہے اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے عمرہ ہم نہیں کر پائے چنانچہ بعض نظرات میں آ کر حضور سے اس طرح کا سوال بھی کیا ہے ادب کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے آپ نے فرمایا ہاں لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے عمرہ کریں گے میں نے یہ کہا تھا اور انشاءاللہ عمرہ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے اس قول کی توثیق میں یہ آیات نادر ہو گئے کہ اے مسلمانوں اس گمان کو اور وسوسے کو اپنے ذہن کے قریب بھی متا دے کہ حضور نے جو خواب دیکھا وہ جھوٹا تھا یا معذ اللہ سما بعض اللہ سما بعض اللہ حضور نے تم سے کوئی جھوٹ بات کہی تھی اس کا کوئی امکان نہیں لقد صدق رقم ہوا رسول اللہ. اب یہاں بھی دیکھیے لقد وہ حتمی اور یقینی اور قطریت کے ساتھ یقیناً اللہ نے سچا خواب دکھایا ہے اور یہ سچا خواب اللہ تعالیٰ سچا کر دکھائے گا اپنے رسول کے خواب کو بالحق حق کے ساتھ یہ شدنی ہے ہو کر رہے گا اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں لتام انشاء اللہ محل و مقصر اب یہاں پر وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا جس کو میں نے پچھلی میں بیان کیا تھا اس کی پوری تعبیر آ گئی تم لازمن داخل ہوگے گے مسجد حرام میں اور انشاءاللہ ابھی اس لیے کہا ہے کہ چونکہ ابھی واقعہ ظہر پذیر نہیں ہوا ہے ایک سال بعد ہونے والا ہے تو یہ جو بھی ہماری تہذیب کی روایات ہیں اس کے اعتبار سے اس عادت کو راسک اور پختہ کرنے کے لیے انشاءاللہ تم لازمن ان داخل ہوگے گے اگر کہ ان شاء اللہ میں یہاں یہ نہ سمجھئے کہ کوئی شرطیہ کلام ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو بھی ایک ہمارا انداز ہے اسی کو اختیار کیا اللہ نے مسجد حرام ان شاء اللہ محلقین پورے امن میں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کوئی کھٹکا نہیں ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا آمین محلقین اور او وہی جو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے حلق کیا ہے کچھ لوگوں نے قصر کیا ہے سر کے بعد بالکل مون دینا عمرے میں یا میں یا حلق ہے. اور یہ کہ ان کو چھوٹا کر دینا قطر دینا یہ قصر ہے تو محلقین رو و مقصری اللہ تقافور اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہو فعالم معلوم تالم تو دیکھو اللہ کے علم میں ہے جو کچھ کے تمہارے علم میں نہیں ہے تم نہیں جانتے تمہارا علم محدود ہے اللہ کا علم کامل ہے اللہ کے علم کامل میں ہے کہ یہ ہو کر رہے گا فالم عالم تالم فجعل من دون کا فتح قریبا اللہ نے اس سے پہلے دون جو ہے یہ مختلف معنی دیتا آدمی زبان میں اس سے ورے یا اس سے پہلے ایک فوری فتح تمہیں عنایت کر دی ہے یعنی عمرہ ہو جاتا لیکن یہ صلح نہ ہوتی تو وہ فتح حاصل نہ ہوتی اور وہ جو اس کے نتائج جو ظاہر ہونے والے ہیں اس کی برکات اس کے ثمرات وہ تمہیں نہ ملتے اللہ اس واضح کو بھی پورا کرتے رہے گا عمرہ بھی کرو گے پورے امن کے ساتھ بے خوفی کے ساتھ اور اپنے سر منڈواتے ہوئے بھی اور قصر کرتے ہوئے بھی تم مکے میں داخل ہو مسجد حرام میں داخل ہوگے وہ بھی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی تمہیں بہت بڑی فتح اتنا کر دی نندون ذالک اس سے قبل اس سے پہلے اس سے بڑے اللہ نے تمہیں فتح کری فوری فتح جو ہے عنایت فرمائی جو سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں بھی آ چکا ان نہ فتح نہ فتح وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا حق نے کر اس آیت و بال کا پرم و گفتگو ہم سورہ صف میں کر چکے ہیں جو مرکزی آیت ہے سورہ صف کی بہرحال تین جگہ پر یہ الفاظ جو ہے آئے ہیں ہوول نزی ارس اللہ رسول بلحدا بغیر کسی شوشے کے فرق کے سورہ توبہ میں صرف یہ کہ آخری الفاظ وہاں اور سورج صف میں ہے ولاؤ کرے ہل یہاں ہے وہ کفا بلاہ تو نوٹ کر لیجیے یعنی وہی ہے کون اللہ ہر سزا رسولہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بل یعنی قرآن حکیم ہل دی مکمل ہدایت الحق ہفتے اور صرف الہدا دے کر نہیں بھیجا دین دے کر بھیجا نظام دے کر بھیجا پوری زندگی کا ایک نقشہ ہے اللہ کے حکم کے تابے یقون دینک پوری کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے تو اس سے جو ایک نقشہ وجود میں آئے گا اس کا ایک سیاسی ڈھانچہ ہوگا اس کا ایک معاشرتی ڈھانچہ ہوگا اس کا ایک معاشی نظام ہوگا اس کا ایک معاشی نظام یہ سب کے سب مل کر جو ہے وہ دین اللہ بنیں گے پورا نظام تو اللہ نے الہدا دیا الہدا انسان کی ذہنی رہنمائی کے لیے ہے اور دین حق انسانوں, انسانوں کے تمدنی نظام کے لیے لے یوز ہو کی ضمیر جائے گی دین حق پر تاکہ غالب کر دے اسے یعنی محمد الرسول اللہ کا تو مقصد بے شدت ہے ان کا تو مشن ہی یہ ہے یا یوں کہہ لیجیے اللہ نے انہیں بھیجا ہی اس غرض سے لوز عَلَى الدِّينِ کلے تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین پر پورے کے پورے دین پر اس کے دو ترجمے ہوئے ہیں اد کا لفظ بھی لایا گیا ہے تمام دینوں پر غالب کر دے لفظی طور پر ٹھیک ہے لیکن اصل میں یہاں پر ادین کلے اصل میں اس سے مراد جو ہے پورا نظام زندگی اس کا کوئی حصہ مستثنا نہ رہ جائے بلکہ نظام ایک وہدت ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے ایک حیاتیاتی وحد کی حیثیت سے کل کا کل اللہ کے دین کے نیچے آ جائے اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائے تو فرمایا عالدین کل نہیں و کفا شہیدہ یہاں مجھے کافی تعجب ہے کہ اکثر و بیشتر مترجمین نے یہاں لفظ شہید کا ترجمہ گوا